www.tasbehran.com الحمد لله وحده والسلام على من لا نبي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف میم آج الحمد للہ ہم سورت العراف کا آغاز کر رہے ہیں موجودہ ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی ساتویں سورت ہے اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر انتالیس ہے اس میں چوبیس رقوق اور دو سو چھ آیات ہیں یہ مکی صورت ہے اور آراف اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے اصحاب آراف کا ذکر فرمایا ہے اس سورت کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں سے چند مضامین یہ ہیں کہ اس صورت کی ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی مجزا پرانے کریم کے ذکر سے ہوتی ہے اس کے بعد اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ انسانیت کے ساتھ ابلیس کی جنگ کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کے انکار سے ہوا اور یہ جنگ قیامت تک جاری رہے گی اس صورت کی ایک نمایاں خصوصیت وہ یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چار دفعہ یا بنی آدم کہہ کر خطاب فرمایا ہے مشرقین بیت اللہ کا ننگے طواف کیا کرتے تھے انہیں اس حرکت سے منع کیا گیا کل من ہر اخرجات سورت کے گیارہویں اور بارہویں رقو میں ایسے دو گروہوں کا ذکر ہے جو آپس میں ایک دوسرے کی جد ہیں یعنی اہل جنت اور اہل جہنم پھر تیسرے گروہ کا ذکر ہے یعنی اصحب آراف جن کی حسنات اور سی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن جنت میں داخل ہونے کے امیدوار ہوں گے اور بالآخر اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ عطا فرما دیں گے آٹھویں پارے کے آخر میں چھے انبیاء رام علی کا ذکر آیا ہے اور نویں پارے کے شروع میں حضرت مسا علیہ السلام کا قصہ فرعون کے ساتھ وہ کافی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا اس کے بعد بنی اسرائیل کی حکم ادولیوں ان کے تکبر اور ان کی سرکشی اور نافرمانی کا ذکر ہے پھر جیسے اس صورت کی ابتدا ہوئی تھی قرآنِ کریم کے ذکر سے تو اس سورت کا اختتام بھی ہوا قرآنِ کریم کے ذکر پر و اضافی القرآن اول یہ اس صورت کے مضامین کی چند جھلکیاں ہیں جو انشاءاللہ اللہ ہم تفصیل کے ساتھ آنے والے دنوں میں سنیں گے سورت کا آغاز ہوا حروف مقطعات میں سے علی فلام مین سواد کے ساتھ حروف مقطعات کے بارے میں پہلے بھی بتایا جا چکا کہ ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ ان کے معنی کیا ہے اور کسی کو ان کے معنی معلوم ہے یا کہ نہیں مختلف اقوال میں سے ایک کال یہ ہے کہ حروف مقدعات لا ان لوگوں کو چیلنج دیا گیا ہے جو قرآن کریم کی صداقت میں شک کرتے تھے اور اس کو انسانی کلام کہتے تھے چیلنج جو دیا گیا کہ قرآن کریم جو بنا ہے تو انہی حروف تہجی سے علی با تا صا جیم را قاف نون انہیں حروف سے قرآن کریم بنا ہے اور یہ حروف تمہاری زبان میں بھی مستعمل ہیں تو اگر محمد بن عبد اللہ ان حروف کی مدد سے یہ کلام تیار کر سکتے ہیں تو تم بھی ان حروف کی مدد سے ایسا کلام تیار کر لو تو یہ حروف لائے گئے ہیں من کرینے صداقت قرآن کو چیلنج دینے کے لیے ایک کال یہ ہے اور اس پر وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ عام طور پر ایسا ہوا ہے کہ جہاں جہاں یہ حروف مقدعات آئے ہیں وہیں وہیں قرآن کریم کا ذکر بھی آیا ہے جیسے الف لام م ذل كال كتاب لا ريب فيه الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الف لام م ص كتاب انزل الي الف لام را تلك ايات الكتاب وقران مبين ح م بل كتاب المبين علیسلامی ما آیات الكتاب تو عام طور پر ایسا ہوا جہاں جہاں حروف مقاعات آئے ہیں تو وہاں قرآن کریم کا ذکر بھی آیا ہے فرمایا کہ کتاب انزل الیک یہ عظمت والی کتاب ہے عظیم الشان کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی گئی ہے فلا یکن فی کا ہارا جن ہوں تو اس کی تبلیغ کے حوالے سے آپ کے دل میں کوئی گھٹن کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے لتن ضرب تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کریں وزکر علی اور یہ کتاب نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے فرما کہ اس کی تبلیغ کے حوالے سے آپ کے دل میں کوئی گھٹن اور تنگی نہیں ہونی چاہیے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تبلیغ کے حوالے سے اپنے دل میں گھٹن غم اور رنج محسوس کرتے تھے تو یہ گھٹن کیسی تھی معذ اللہ کیا آپ کو قرآن کریم کی صداقت کے بارے میں شک تھا نہیں ہرگز نہیں آپ تو ساری انسانیت کو اس کتاب پر ایمان لانے کی دعوت دینے والے تھے تو آپ کے دل میں اس کی صداقت کے بارے میں شک کیسے ہو سکتا ہے تو پھر یہ گٹن کیوں تھی بعض حضرات کہتے ہیں یہ گٹن اور تنگی آپ محسوس کرتے تھے اس وقت جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا یہ کلام اتنا عظیم اور وہی کے نزول کا سقل بوجھ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سخت سردی کے دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اطہر پر پسینہ ٹپکنے لگتا تھا اور اگر آپ سواری پر سوار ہوتے وہی کا نزول شروع ہو جاتا تو سواری بوجھ کی وجہ سے جھک جاتی تھی ایک صحابی بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے وہی کا نزول شروع ہو گیا تو مجھے یوں لگا کہ آپ کے سر مبارک کے وزن کی رسے میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی حالانکہ وہ سر کا بوجھ نہیں تھا بلکہ وہی کا بوجھ تھا اور خود اللہ پاک نے اس کلام کے بارے میں فرمایا لاج من البل خش اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم اس کو دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا تو یہ گھٹن یہ تنگی اس وقت آپ محسوس فرماتے تھے جب بہی کا نزول ہوتا تھا دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ جس ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا اس ماحول میں بڑا فساد تھا انسان بگاڑ کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے وہ قوم کی خرابی تھی جو ان کے اندر نہیں تھی بت پرستی تھی کفر تھا بدکاری تھی شراب نوشی تھی اخلاقی کمزوریاں اور خرابیاں تھیں قتل و غارت گری تھی باہمی عدابتیں اور نفرتیں تھیں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی خرابی تھی مختلف خرابیاں تھیں اس ماحول میں آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ان لوگوں کی اصلاح کے لیے اور بات یہ ہے کہ پتھر کو تراش کر مورت بنانا آسان ہے لیکن بگڑے ہوئے انسان کی اصلاح کرنا یہ اس سے زیادہ مشکل ہے خاص طور پر جب صورت یہ ہو کہ بگڑے ہوئے انسان کو اپنے بگاڑ کا پتہ ہی نہ ہو یا وہ اپنے بگاڑ کو اصلاح سمجھتا ہو اپنی خرابی کو اپنی خوبی سمجھتا ہو اپنے معالج سے نفرت کرتا ہو اپنے مسئلے سے نفرت کرتا ہو تو اس کی اصلاح بڑا مشکل کام ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے آغاز سے نکلتے مکہ کی گلیوں میں اور لوگوں کو توحید اور ایمان کی دعوت دیتے شام تک چل پھر کر آپ واپس آ جاتے لیکن کوئی ایک بھی آپ کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا بلکہ ان میں سے ایسے بھی تھے جو گالیاں دیتے جو دیوانہ کہتے جو شاہر کہتے جو شاعر کہتے جو کاہین کہتے تو اپنے خلوص کو دیکھ کر اور ان کے ٹھکرانے کو دیکھ کر ان کی تقزیب کو دیکھ کر ان کی گالیاں سن کر آپ اپنے دل میں ایک گھٹن محسوس کرتے تھے یہ اس گٹن کا ذکر ہے اور یہ قرآن کریم میں کئی جگہ ہے جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ ہجر میں فرمایا بَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان کی باتوں سے تنگ آتا ہے تَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ آپ اپنے رب کی حمد و تصویب یان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں و وَعْبُدْ رَبَّكَا اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَ <الْيقِين> جب تک کہ یقین نہ آ جائے جب تک کہ موت نہ آ جائے اس وقت تک رب کی عبادت کرتے رہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب غم کا بوجھ ہو جب طبیعت میں گھٹن محسوس ہو جب لوگ ٹھکرائیں اور لوگ انکار کریں تو اس وقت سب سے بڑا سہارا وہ اللہ کی حمد و صناح ہے اللہ کا ذکر ہے سجدہ اور عبادت ہے اور اللہ سے دعا ہے بالخصوص ایک دائی کے لیے جو سچا دائی ہے اس کے لیے سب سے بڑا زادے راہ وہ اللہ کا ذکر اللہ کی عبادت اور اللہ سے دعا ہے اسی طریقے سے اللہ نے سورہ نہل میں فرمایا مما صبر کا اللہ بلّا میرے حبیب آپ صبر کرے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ صبر بھی آپ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے صبر کی توفیق بھی اللہ ہی دے گا وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ بَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ان پر آپ غم نہ کریں بَلَا تَكُفِي زَيْقٍ مِّمَّا يَمْقُرُونَ اور جو یہ تدبیریں کرتے ہیں ان تدبیروں میں آپ تنگی محسوس نہ کریں تو عرض کرنا تھا کہ یہ گھٹن معذلہ اللہ اللہ کی کتاب میں شک کی وجہ سے نہیں تھی یہ گھٹن اپنے مخاطبین کے ٹھکرانے کی وجہ سے تھی ان کے انکار کی وجہ سے تھی ان کی گالیوں کی وجہ سے تھی اور اس گھٹن اور اس غم کا اور اس رنج کا اندازہ وہ والدین کر سکتے ہیں جو اپنے بچوں کی اصلاح چاہتے ہیں بگڑے ہوئے بچوں کی اصلاح چاہتے ہیں ان کی بہتری چاہتے ہوں لیکن بچے جواب میں ٹھکرائیں والب ان کی بہتری چاہتے ہیں ان کا خیر خواہ ہے ان کے لیے راتوں کو محنت مزدوری کرتا ہے اپنا خون پسینہ بہاتا ہے سیٹوں کی جھڑکیاں سنتا ہے تاکہ بچوں کی بہتر تعلیم کا انتظام کر سکے ان کے بہتر مستقبل کے لیے سوچ سکے اور ان کو برائی سے ہٹارا چاہتا ہے لیکن وہ بچے جواب میں والدین کو برا بلا کہیں یا معاذ اللہ ان پر ہاتھ ہی اٹھا لیں تو وہ اپنے دل میں کتنی تنگی اور کتنی گھٹن محسوس کریں گے تو یہ گھٹن تھی نبی کے دل میں حالانکہ والد اور والدہ کے دل میں اولاد کے لیے جو خیر کا جذبہ ہے اور جو محبت ہے وہ کچھ نہیں اس محبت کے مقابلے میں اور اس خیر کے مقابلے میں جو پیغمبر کے دل میں اپنی امت کے لیے ہوتی ہے تو سرمایہ کہ خلاح یکن فی صدری کا جمن آپ اپنے دل میں اس قرآن کی تبلیغ کے حوالے سے کوئی گٹن محسوس نہ کریں آپ کے سینے میں کوئی گٹن نہیں ہونی چاہیے لتن زیرہ بھی تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کریں قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کریں انظار ویسے مانا کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں لیکن ڈرانا حقیقی معنی نہیں ہے اصل میں انذار ایسی خبر کو کہتے ہیں جس خبر میں برے کام کے انجام سے ڈرایا گیا اور اللہ کا پیغمبر نذیر ہوتا ہے نذیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صفات قرآن کریم میں آپ بشیر بھی آپ نذیر بھی تو بشیر خوشخبری سنانے والے تو نظیر کا مانا کر دیا جاتا ہے ڈرانے والے حالانکہ نظیر کا اصل معنی ہے خبردار کرنے والے اور یاد رکھیے دشمن کا ڈرانا اور ہوتا ہے اور دوست کا ڈرانا اور ہوتا ہے کسی بدخا کا ڈرانا اور ہے اور ماں باپ کا ڈرانا اور سمجھانا اور ہے ماں باپ جو کسی کو سمجھائیں یا ڈرائیں ارے گلی میں نہیں جانا کوچور چور اچکا اٹھا کے لے جائے گا گلی میں نہیں جانا فائرنگ ہو رہی ہے گلی میں نہیں جانا رات میں باہر نہیں نکلنا اس وقت سانپ بچو باہر ہوتے ہیں یہ ماں باپ کا سمجھانا خیر کی بنیاد پر ہوتا ہے ایک دشمن کا ڈرانا اور ہے اور ماں باپ اور خیر خاں کا سمجھانا اور ڈرانا اور ہے تو نظیر اللہ کے نبی کا صفاتی نام آپ ڈرانے والے لیکن اصل مارا خبردار کرنے والے تو نظیر وہ ہوگا جس کے دل کے اندر محبت ہو خیر خواہی کا جذبہ ہو ہر ڈرانے والے کو نظیر نہیں کہہ سکتے ہیں نتن زیرا بھی تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کریں وزکرا علومین اور یہ قرآن نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے ویسے تو قرآن ساری دنیا کے لیے نصیحت ہے لیکن حقیقت میں قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایمان والے اللہ اکبر اور ایمان والے بھی قرآن سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ تو خزانہ ہے خزانہ میرے بھائیوں تو بڑی محرومی ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی اس خزانے سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں پانی پانی کرتے رہے اور گھر میں پانی کا میٹھا چشمہ ہو اور پیاس سے مر جائے اتبی عما ان اتباع کرو اس کلام کی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے اس کلام کی اتباع کرو یہ اللہ کا کلام ہے قرآن اللہ کا کلام الحمد سے لے کر ناس تک ہمارے اللہ کا کلام اور اللہ ہمارا خالق ہماری جسمانی مادی روحانی دینی دنیاوی اخروی ساری ضروریات کو جاننے والا ہماری ساری کمزوریوں کو جاننے والا مستقبل ماضی حال کو جاننے والا اور ہمارا اللہ رحمان رحیم سب سے زیادہ مہربان اور ہمارا اللہ رع سب سے زیادہ شفقت کرنے والا تو اس کا ہر حکم شفقت پر مبنی ہے رحمت پر مبنی ہے مہربانی پر مبنی ہے محبت پر مبنی ہے تو فرمایا کہ اتباع کرو اس کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا بلا تتبعو من ہی اولیاء اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی اتباع نہ کرو یاد رکھیے ہر ایسی اتباع حرام ہے جو اتباع اللہ کی اتباع سے محروم کرتے جو اتباع رسول اللہ کی اتباع سے محروم کرتے لیکن ایسی اتباع جائز ہے جس ابا میں اللہ کی ابتباع پوشیدہ ہو جس اتباع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پوشیدہ ہو ہم اللہ کے کسی نیک بندے کی اتباع کرتے ہیں یا امام ابو نیفر رحمت اللہ علیہ کی اتباع کرتے ہیں لیکن یہ اتباع اس لیے کہ ان کی اتباع سے حقیقت میں رسول اللہ کی اتباع ہوتی ہے یا اللہ کی اتباع ہوتی ہے تو اس اتباع سے منع نہیں کیا گیا اس اتباع سے منع کیا گیا کہ جب غیر اللہ کی اتباع سے انسان اللہ اور اس کے رسول کی اتباع سے محروم ہو جائے تو فرمایا کہ اللہ کے سوا دوسرے سرپرستوں کی اتباع نہ کرو نہ باپ دادا کی نہ لیڈروں کی نہ رہنماؤں کی نہ شیطان کی کلیلات تذکرون تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو یا تو مطلب یہ کہ بہت تھوڑی نصیحت نصیحت کا بہت تھوڑا حصہ حاصل کرتے ہو اور یا پھر اس کا مطلب یہ کہ تھوڑے وقت کے لیے نصیحت حاصل کرتے ہو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ بہت تھوڑی نصیحت بجائے اس کے کہ زندگی کے ہر شعبے میں نصیحت حاصل کرو زندگی کے کسی ایک شعبے میں نصیحت حاصل کرتے ہو کلی نصیحت حاصل نہیں کرتے اور دوسرا مطلب یہ کہ تھوڑے وقت کے لیے نصیحت حاصل کرتے ہو کبھی فرما بردار بن جاتے ہو تھوڑے وقت کے لیے لیکن زیادہ وقت کے لیے سرکش باغی اور نافرمان مکمن کریت اہلکنا پچا اہا با سنا بیاتن اوہم کارون اور کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان پر ہمارا عذاب آیا رات کے وقت یا دوپہر کو جب کہ وہ کیلولا کر رہے تھے بے شمار قومیں اس دنیا میں آئی بے شمار قومیں بڑی شان و شوقت والی بڑی دولت والی بڑی ذہانت والی بڑے وسائل و اسباب والی قومیں اس دنیا میں آئی لیکن جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کو تباہ کر دیا گیا کسی پر عذاب رات کے وقت آیا اور کسی پر عذاب دوپہر کے وقت جب کہ وہ کہولا کر رہے تھے اور انہیں کوئی فکر اور کوئی غم نہیں تھا قومی لوٹ پر جو عذاب آیا تو رات کے آخری پہر ان کی بستی کو اٹھایا گیا آسمان کے قریب لے جایا گیا اور پھر پٹخ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی گئی قومی شعیب پر جو قومی شعیب پر جو عذاب آیا تو دن کے وقت آیا دوپہر کے وقت سخت گرمی کے دن تھے گرمی سے بڑے پریشان تنگ آئے ہوئے ایک دم انہیں دیکھا کہ آسمان پر بادل امڑتے ہوئے آ رہے ہیں انہیں یقین آ گیا کہ بارش ہوگی خوشی منانے لگے اچھلنے کودنے لگے کہ بارش ہونے والی ہے لیکن جب وہ بادل ان پر پوری طرح چھا گئے تو ان کا بادلوں میں سے آگ برسنے لگی تو سر کہ کتنی ہی بستیاں ہی جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان پر ہمارا عذاب آیا رات کے وقت یا دوپہر کو جب کہ وہ سو رہے تھے فما كان جاءهم بأسنا الا ان قالوا كنا ظالمين جب ان قوموں پر ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی زبان پر صرف یہ تھا انا کنہ ظالمین ہم ظالم تھے انہیں تسلیم کیا کہ ہم ظالم تھے اس وقت اعتراف کیا جب عذاب نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا آپ پہلے بھی سن چکے اس وقت تو فرعون نے بھی اقرار کر لیا تھا بلکہ ایمان قبول کر لیا اس نے کہا میں ایمان قبول کرتا ہوں میں مانتا ہوں اس بات کو کہ بنی اسرائیل کے معبود کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں وہ آنا منل اور میں مسلمانوں میں سے ہوں فرعون نے کہا لیکن جب اللہ کا عذاب انسان کو چاروں طرف سے گھیر لے یا موت سامنے کھڑی ہو تو اس وقت کی توبہ اور اس وقت کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا تو اللہ فرماتے کی قوموں نے اس وقت اقرار کیا ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام کسی قوم کو اللہ نے ہلاک نہیں کیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ہلاکت کے وقت اپنے ظلم اور کفر اور شرک کا اقرار کر لیا لیکن بے شمار سنگ دل ایسے بھی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اللہ کے عذاب میں گھر چکے ہیں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو چکے ہیں بلکہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کی ڈھیل کی وجہ سے وہ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے کہ ہم پر اللہ راضی ہے اگر کاروبار ترقی کرتا رہے تو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے اللہ بیٹے دے تو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے کوئی حادثہ کوئی بیماری ان پر نہ آئے تو سمجھتے کہ اللہ ہم سے راضی ہے تو بعض اوقات انسان کو پتا بھی نہیں چلتا حالانکہ وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو چکا ہوتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں سخت غور و فکر کی تنبی کی اور توجہ الا کی ضرورت ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اللہ کے عذاب میں گھر چکے ہیں ہمارے حالات کو بظاہر ایسے ہی بتاتے ہیں پریشانیاں حوادث انفرادی طور پر اجتماعی طور پر ذلت آپس کا قتل و قتال آپ اندازہ کی دیئے چند ہی دنوں میں پندرہ لاکھ کے قریب انسان گھر سے بے گھر ہو گئے وطن سے بے وطن چند ہی دنوں میں پلک جپکتے وہاں سے آنے والوں نے ہمیں بتایا کہ بعض لوگوں کو اتنا موقع بھی نہیں ملا کہ اپنے گھر کو تالا لگا سکے اچانک ایسی استاد ایسی مصیبت آن پڑی اور گھروں کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا کہ گھروں کو تالا تک نہیں لگا سکے ایسے بھی تھے کہ جو اپنی اپاہج ماں کو بوڑے باپ کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے موقع ہی نہیں ملا ایسی گولیوں کی گن تو ہمیں اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے غذب میں گھر چکے ہیں مگر ہمیں خبر ہی نہ ہو ہم سمجھتے رہے نہیں اللہ ہم سے راضی ہے تو توبہ کی ضرورت ہے ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے انفرادی طور پر بھی توبہ کی ضرورت ہے اجتماعی طور پر بھی توبہ کی ضرورت ہے انتہائی نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں خدا را خدا را اپنے آپ کو کبائر سے بچانے کی کوشش کیجیے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے شرک سے منافقت سے بدکاری سے قتل سے ظلم سے جھوٹ سے ان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی کیجیے نیکیاں کرنے سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے تو بھائیو اردیہ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان قوموں پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی زبان پر یہ تھا کہ انا کننا ظالمین ہم ظالم تھے لیکن جب اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر گناہ کے اطراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا مزہ تو تب ہے جب اللہ پاک نے ڈھیل دی ہوئی ہو اس وقت اپنے گناہ کا اقرار کرے اس وقت توبہ کرے صحت کی حالت میں توبہ کرے جوانی میں توبہ کرے مصیبت کے آنے سے پہلے توبہ کرے بڑھاپے کے آنے سے پہلے توبہ کرے اسرائیل کو دیکھنے سے پہلے توبہ کریں اس وقت توبہ کریں اس وقت تعبہ کریں میں نہیں کہتا کہ آپ جنید بغدادی بن جائیں اور دنیا کو چھوڑ کر غاروں میں پہاڑوں میں چلے جائیں یا کہ بیوی بچوں کی ضروریات پوری نہ کریں یا سارے کے سارے تبلیغی جماعت میں چلے جائیں میں یہ نہیں کہہ رہا میرے بھائیو کم از کم ہم اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیں ان سے توبہ کر لیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے اور ضمن یہ بھی عرض کروں گا یہ جو مصیبت آئی ہے سوات اور مالاکنڈ کے مکینوں پر ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کرے امت پر کوئی بھی مصیبت آئے ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے اس بحث میں نہ پڑے اس کا سبب کون بنا ہے اس بحث میں نہ پڑے ہر ایک کا اپنا اپنا خیال ہے لیکن مصیبت تو ہے اللہ نہ کرے کل ہم پر یہ مصیبت آ جائے اللہ نہ کرے خدا کی قسم سوچ کر بھی کل کو آتا ہے اگر ہم کیمپوں میں ہمیں کیمپوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جائے ایک باتھ روم کا مسئلہ آپ سوچئے کہ کتنا گمبھیر ہے بالخصوص با پردہ خواتین کے اور کمزور بوڑھے بیمار افراد کے لیے کتنا گمبیر مسئلہ ہے آج ہم اپنے ان مضبوط مکانوں کے اندر بھی اتنی شدت اتنی حرارت اتنی گرمی محسوس کرتے ہیں تو کیمپ کیا ہے اس موسم کے اندر وہ کس حرارت سے کس گرمی سے بچاتے ہوں گے تو جو لوگ اے سی میں رہنے والے اور گاڑیوں میں پھرنے والے پرتعیش تعیش مکانات میں رہنے والے آج ان جھومپڑوں میں آ پڑے ہیں تو ان پر کیا گزر رہی ہوگی تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ ہم سب کا ملی مذہبی فریضہ ہے فرمایا کہ سَلَنَا الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّا الْمُرْسَلِينَ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے بھی جن کی طرف نبی بھیجے گئے وَلَا نَسْأَلَنَّا الْمُرْسَلِينَ اور ہم ضرور سوال کریں گے ان نبیوں کو بھی ان نبیوں سے بھی جن کو بھیجا گیا جن کی طرف بھیجے گئے ان سے بھی سوال کیا جائے گا اور جن کو بھیجا گیا ان سے بھی سوال کیا جائے گا انبیاء سے سوال کیا جائے گا اللہ سوال کریں گے کیا تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دیا تھا اور امتوں سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے اس پیغام کو قبول کیا تھا اس پر عمل کیا تھا یہاں تو اللہ نے اجمالی طور پر فرمایا کہ ہم امتیوں سے بھی سوال کریں گے اور نبیوں سے بھی سوال کریں گے لیکن دوسری جگہ اس کی وضاحت فرما دی تفصیل سے بیان کر دیا کیا سوال کیا جائے گا سورہ معدہ میں ہے یو میجما اللہ تم جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا ماضا اجب تم تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا تمہاری امت نے تمہیں کیا جواب دیا دیا تھا انبیاء کہیں گے لا علم ان کا ملو